کتاب کی مقرر کی غیر مقرر کی مسرت کر گئی آج مطالعہ احکام الانبیاء دادا معلوم وآلہ وسلم وآلہ وسلم انشورو کی دروہ امبیاء واخنات ناوازی کرکے بابا دارد و مشرکین بیلے عباد سالحین کیا امبیاء اوکا اللہ بخشت و مرتبہ ورکلہ خدا سنوی اللہ سے ایسے دار کردے دارد و مشرکین و اشاری سے دار مخلوق دی کتاب ادحرس امباد نکر کنچه دادا باگر مصر کے باب راگرے دے داد آگئی دمتعلقات دا دا دا درہ دے خلقہ آدم و ذریعتنا باب و خلق آدم زری دی کہ دوناں بیانات مگر دوناں بیانات تو باولا کی دین دا معلوم ہے جم بیا تو مخلوق باہو خلق آدم و ذریته باہو باہو خلق آدم علیہ السلام <سؤال> کی جلا مخلوق ہے اللہ کے اپنے خالق ہے اللہ خود کو خلاق اعلی کہا دہریہ یہ خالق بول سنیں او کو بارہ تو پیدائش دورات دم علیہ السلام کی انبیاء کے درون داخل تو یہ قول اللہ تعالی وجہ الحمد علیہ کہتے ہیں ان کی خلیفہ سلام مين صل على من امين من لاغذن مبارك خط دي غازی کر گئی تین الخیتا برمل ادار خلف چه سلا اسلام میں وجی چھ پسل سلامات کما تصل فقار و يقام د عماراتی عمانات منتظر صحیح داغا خط ای دا گنشنہ سمیر چھوینا منتنین یرید بی صلا ان ذا مجرۃ تمہارے سراجی دا اور اسرات مجرۃ تمہہ پا نہیں رو بھائی او سر اللہ عظمر حافظ انسان کی قبر انسان کے عدم علیہ السلام داخل دے نور سوریہ بھی داخل لقد قلت عن ترجمات التبراف ستناسور ظاير تيكا بدين في شدة تخلق بطلق قارين لقد قلت فظايرك منيزعي معلميكي ولكن طول مخلوق أقال حكمتك اللعنة كريد في شدة تخلقين مضبط وارد بنامكي واريشا ألمال والقال أغير وارياش واريش وائد هو ما دار من اللباسي ما تمنون أن نسفل واريات وما تمنون دا بيان دا خلق ذريو دا آدم دي وقال مجاهد إن هو على رجي لقال لأن أ انسان انسان خلق فرق نہ سوجے ہر شہر جوڑا المقابل كي حمداه وامنته الله وعذره صرف يا ولاد كي يا جنات خلق الانسان بياتين في كل يوم كي جنات خلق انغراد دون الا من امن الا من امن والعصر ان الرسالات تجي ولا والعصر ان الصالحين يحسن ان في زلزله مس سابقه الا من امن نش بنا سلام جو آجیار کو مقابلہ کی دارا مسنور لما تصنع لما تغیر محمد تفکر علیم دا سینن فمانا جس لازی آسین غیر آسین متغیر المسنون المتغیر چاہیی تغیر لازی حماء من حمائی مسنون حماء وہو تنید المتغیر آخر تولیشی چرنگ کی تغییر راجی سبب محمد کی دوبانی قتفقاء الصفاء قتفقاء دادو یا صفاء اقضل خضابہ من ملک الجنہ مارا تھا جگہ وذاکرنا بلا منقمنا ذاکرنا سردا ربنا ربنا منا منا ري الله ذلك لك السلام مخلوق الکنثو ادم فی ذکر اللہ ادم علیہ السلام وہ توندو ستول ازلان ذریو بدوالش پیتگلو بعد از لام انا پھر سیدنا جلاد سنگل بے تو کہا لیکن دا ہمارا سیدے پاسیدہ ہے نہ ہوا وہ حد معروف ذراان نے مرات المتعرف داد طول وہ ستوں ذراان چلا وہ تو علیہ پہ تکل سمقالے بے تو نہو الہی زلاشہ مجلس سپرٹو تو سن نے مرایا اللہ اکبر بنا کا ثان بار السلام واچو کہ ورشی فض ہمیں وہ کہدا کہ تجھے جواب لکی تا داد فنه یہ دا ہی جواب کر لا سلام و جواب دا تحیے سالا تحیید اور اب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہم نے مراد نے ذکر کر دیا ہے ان علیہ رسول اللہ صلی کا کرنے دینے کی سماع دار لا لا یبلون ولا تغبطون ولا ولا تفلون الفرش بال ان سو سڑیا ہلاسو نارینا شکل مارت گزا سو بھی خبر در السلام اظامہ دین اپ کو خبر دلاتے ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ خبر بولے سے کہ نبی نے سمجھنے ترافع عطا ہو اللہ نے معظم السلام نے اللہ علیہ وسلم کہا تھا وقانی النساء کان سلاسین تحقیق لو پارا استان تبول کو کے دار محمد الا نبی نبی اگر ہم عمل کار ماون شازے لو تو وہ پر نماز حضرت احمد کے دین تو وہ اول دعامن قوم نے تو تشہد اول تو ہم کی پوری جنتیاں ومن ای شاہد من ای من ای شاہد دس, دس سبب نا یا زعیل ورد الابی یا زعیل ورد راقو دے شیئی ورد رنگ دفلا تا رنگ تاچی پلا رنگ تاچی اور دس سبب نا راقو دے شیئی ورد مامازان سید بور رنگ تاچی دے مامازان رنگ تاچی نبیل اسلام جواب رکو خبرنی بین آنف جبریل خبرک ما تفدیت لی غالبا نوز جبریل اسلام راقوش فقال عبداللہ ذاک عدو اللہ حودان یہ دشمنی سے یہ دشمنی سے دشمنی سے دیا ہے یہ اندی یهود دشمن ہوئی جا کہ دار دشمن یهود دکری سونا یہ دیتوں لاران باری غذابوں درہا ہوسی دیتوں بخصنہ سے سمر گرہ شہی ہو دیتوں سے منگرد ذکر گئی فقا رسول اللہ علیہ وسلم اما اوالی شاد ساتھ فنار اول عالمات فا آلامات ورقیمت کے حالامات قریبہ مراد عالمات قریبہ اذا کنیبیر اسم عالمات قریبہ علامات ناسان او اول اولا اولا ٹوکلا او آجر ادنی دگوت ویندر آمدونی و اما ذاب و کای محمد شبح قال <سؤال> یہ سبب مشابہات اور ان کی سریتا او امور دا ویندر نے زانا شرما تو لیکن یہ سریجی جماع رحم بنی ان رحم تناول من الاشی قال شبح له بے مشابہت باسی وین لگ بوتھ لگو کی اسلام بال مکہ ذو سن ابحثو ماور مبوثان لگے صاحبہ کی نمک کی حارزتا اعتماد نہیں رہا راج یوحنا بن عبد اللہ او اقش انہوں نے عبد اللہ نے سلام نظروں کمرے تا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر جرمکم عبد اللہ قسم کم قسم سائلہ بطرس عبد اللہ کدی کبد دے قسم قسم سائلہ بطرس عبد اللہ علیہ السلام و صفت العالمنا وابن وَيَدَفَمَن كِي بِي عالم نے غزي عالم بچے دے واخرنا و ابن عبد الر بهر وقال يدمن كِي ذبي ورا بچے دے اخرنا و ابن عبد الله قال رسول ناظم ابراهيم درود اللہ کی راداد حوالے محمد بن احمد بن عبد ما مرنا نماونا بھی ادا کر نبی صلی اللہ تعالی عنہ نواو ذی کی تذدید علم یعنی کے ساتھ چبل نواز فض کے اختصار دے اختصار بہ حیثیت معنی تبارت محمد الرافید الرزاق نعمر عن حمام ذا بخرد الہونا ذا لوہ ذکر الالم نہ لو لا بن اسرائیل لم قصتا بولا میں سنزل لم اولو لا حوالہ میں یقن امص زوجها فذین بعد ذلك نہ وہ دی تفصیل نہوہو فشعودہ نوازہ محمد بن الافی بانی فقا تھا لم یقنز لولا بنو اسرائیل لم یقنز اللحم قبل اسرائیل میں اقتقام میں کھڑے نوبد وشو فازم مصصدر یو مر بن صاحب کی کن مرضان لا تا اللہ تیارارے کنادی با ادات دے کہ لاذ دخل انتہار ہوی بھلے بڑے بروان سے تے دخل ہو تو ادخاروں کندا کہ العذاب مقرر تو جبے وقت میں اسلام ندے ہو جیندہ کہ دادا دی ہو جس طرح ذیو قزبی ذی کے وغیرہ تجہ ہو کینہ کجری پانی صحیح اتخاب نو نکڑ لگا ادخار سبب تو بدوی شی جو ساتھ لے شی بدوی کی کون سن دن چیز کجری پانی نے تفاح نو کرے تا عذ تا دعو غریب کو نے بو ادخار کو جہر کو طالب سلاماں لا نامتذ اللہ ولولا حوال يقومون ن کہ شری حوال رہانے میں بنات میں کہے تندید الخول حاول نیک اشارے سے کہ جا کم میوہ شجری ممنعی و دیر شتولوا جس ترقامے کو جو جی قدم رسے پینے کا حدیث دینوں نہوں مخال سبب بظ افراح دارش لوگ شراری دان میں کرے قدم رسندار پر اس طلبو دا زنانا دار میں کرے وجن کی زنان بدی اولاد دے اوسی بغیرار ورکہ یا تا تحت پر مناسب دے دخیلات نما راغدان نے چکم اچان وجہ نے صرف لگاوا و نماور ش کو اللہو ادم نے سنا پاینے کوئی غول اغلور اختیارات کیماینده زرا دان داگی خیالات نشان حاصل دے او دانذیدہ حدیث جہادا ادم 50 ذریته پرمزی راج نور وجہادا ادم 50 ذریته ادم نے سن یہود کن اورات کی یہود راجی خدا یہود دا ادم اور یہود در بنون بائیدن ہیں کسری يَهُودَ دَاوُدَ وَلَمْ يَسْأَلُهُ سَلَامٌ لِسِيَانا نُ يا يونسايو سويه كما تيكراوي وإنها وليس جايفي ذلاله فإنك عبدات السنوات أتاده وإنك رأس الله أصدقنا ذلك كل تلك الجزء جاءت روته نبزاره سكوا فقدت الله باسه ذات نوزي فقدت أتوصي من نساء وقياكتنا هم حرمنا حتنا ماذا تتناده حتنا ماذا تتناده حتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثالث المطلوب خلق ذريتي هنا في ذات رقض في العشر دولات فقدت أتوصينا في ذاتك إنها لكم ذن حصل على یوتن سا طریقہ در این انا دن کم مجمع خلقو ہیں طریقہ در دا فیداشتا دا دارا یوتن سا سنو جمع شید اگر معداد فیداشتا دارا دا دا خلقونا مراد آماد شید اگر نطفہ دار معداد فیداشتا دارا دا خبت دا نمی اربعین یوما اندر مستدار شکلہ دکی منتبین اللہ علاقہ در خلق البشروی کی ناغد زنانا پر طول کی رشد شکی در حربی سا تاہو حرب نکتا غیر چڑا چڑھنے اللہ ہمارے اور اگر تم اپنا فرض نیا نے کس نے کہا نیا ہے اس نے کہا ان اللہ نہ بارہ داور اللہ پر اللہ تک داری قلنا اللہ باو روز <xamand personnes>